معل اے میرے مستفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکلیٹ میرے مستف آئے میرے مصف کر رہی کل مختوم سے غم کا سال ابو طالب کی وفات ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بلا کر وہ انتخال کر گئے ان کی وفات شیب ابی طالب کی محسوری کے قاتمے کے چھے ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ہوئی ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت قطیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے صرف تین دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی صحیح بخاری میں حضرت مسیب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے وہاں ابو جہل بھی موجود تھا آپ آپ نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رک پھیر لو لوگے پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد کی ملت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرقین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ واضح ہیں دے سکتے یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی وہ درقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے قلعہ تھے لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آب ازداد کی ملت پر قائم رہے اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک چچلی جگہ میں ابو سعید قدری کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک اوتلی جگہ میں رکھ دیا جائے جو صرف ان کے دونوں ٹکنوں تک پہنچ سکے حضرت قتیجہ جوار رحمت میں جناب ابو طالب کی وفات کے دو ماہ بعد یہ صرف تین دن بعد الاختلاف الاقوال حضرت ام المومنین عدیج القبرہ بھی رحلت فرما گئیں ان کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی اس وقت وہ پینسٹھ برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے منزل میں تھے حضرت کے لیے اللہ تعالی کی بڑی گرا قدر نعمت تھی وہ ایک چوتھائی صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رباقت میں رہی اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتی سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی اور اس ترک ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر قاہی و غم گساری کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت لوگوں نے مجھے جٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا, انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی صحیح بخاری میں سیدنا ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول یہ قدیجہ تشریف لا رہی ہیں ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور شغب ہوگا نہ درماندگی و تکان غم ہی غم یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و ولم کے احساسات مجزن ہو گئے اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مسائب کا بن گیا کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور کھل کر آپ کو ازیت اور تکلیف پہنچانے لگے اس کیفیت نے آپ کے غم و علم میں اور اضافہ کر دیا آپ نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں آپ کو پناہ دے اور آپ کے قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار بلکہ الٹے انہوں نے سب تزیت پہنچائی اور ایسی بد سلوکی کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی نکی تھی یہاں اس بات کا ارادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم جور کا بازار گرم کر رکھا تھا اسی طرح وہ آپ کے رفقا کے خلاف بھی ستم رانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم و ہمراز سیدنا ابو بکر صدیق مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بقدیر نکل پڑے لیکن برک غمات پہنچے تو ابن دخنا سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن ساخ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے حتیہ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی آپ کی ایک صاحب زادی نے اٹھ کر مٹی دھلی وہ دلتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے بیٹی رو نہیں اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اسی طرح کے پیدر پہ عالم و مصاحب کی بنا پر اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال پڑ گیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا حضرت سودا سے شادی اسی سال شوال دس نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی کی یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی ان کے شوہر کا نام سکران بن امر تھا وہ بھی قدیم الاسلام تھے اور حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے اس کے بعد جب حضرت سودا کی دت قتم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی یہ حضرت قدیجہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو حبا کر دی ابتدائی مسلمانوں کا صبر و سباد اور اس کے اسباب و عوامل یہاں پہنچ کر گہری سوج بوج اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور بڑے بڑے اخلاق دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کیا آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور موجنا حد تک ثابت قدم رکھا آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایا مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دلتا ہے بار بار کھٹکنے اور دل کی طہن سے ابھرنے والے سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے نمبر ایک ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جانشی ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا پلہ بھاری رہتا ہے اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہراور ہو وہ دنیا کی مشکلات کو کا جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھرکم خطرناک اور سخت ہوں اپنے ایمان کے بالمقابل سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی توڑ اور قلعہ سیلاب کی بالا اس سطح پر جم جاتی ہے اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس سبر و سب قدمی کو قوت بخشتے ہیں نمبر دو پرکشش قیادت معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت مسلمہ بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایا قائد و رہنما تھے ایسے جسمانی جمال نفسانی کمال کریمانہ خلاق بازمت کردار اور شریفانہ عادات و اطوار سے بہراور تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھینچے جاتے تھے اور طبیعتیں خود بخود آپ پر نچھاور ہوتی تھیں کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے عفت و امانت صدقہ اور جملہ امور قیر میں آپ کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقات تو رفقا آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کی و انتراری پر کبھی شک نہ گزرا آپ کی زمان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں ایک بار قریش کے ایسے تین آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ دو ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنے تنہا پرانے مجید سنا تھا لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا انہوں نے غربا و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا انہوں نے داد و دہش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی انہوں نے لوگوں کو احتیاط سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھنٹوں گھنٹوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے بقابل گھوڑوں کی ہو گئی تو اب بنو ابد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں اللہ کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہتے آئے ہو اس کی یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز کپار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بار لان تان کی اور تیسری دفاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریش کی جماعت میں تمہارے پاس زبہ لے کر آیا ہوں تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا اسی طرح اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ پر اجڑی ڈالی گئی اور آپ نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بدوا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ گئی انہیں یقین ہو گیا کہ ہم بچ نہیں سکتے یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ نے ابو لہب کے بیٹے اطبا پر بدوا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ کی بدوا کی زد سے بچ نہیں سکتا چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا واللہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ بن قلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاء اللہ اس کے بعد جب آپ نے جنگ عہد کے روز کی کیرتن پر نیزا مارا تو اگرچہ اس سے معمولی قراش شائی تھی لیکن برابر یہی کہہ جا رہا تھا کہ محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اسی لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی اسی طرح ایک بار حضرت رت بن ماز نے مکے میں امیہ بن قلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر نہ نکلے گا اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے سرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز تر اونٹ خریدا تاکہ قطرے کی علامت ظاہر ہوتے ہی چمپت ہو جائے ادھر جنگ میں جانے پر آمدہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو سفان یسربی ابو صفوان نے جواب میں کہا کہ نہیں بلکہ میں اللہ کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا یہ تو آپ کے دشمنوں کا حال تھا باقی رہے آپ کے صحابہ اور لفقا تو آپ تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے اور جان و دل اس طرح آپ کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے آپ کی صورت ہر جسم کا ہیولہ تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس اس محبت و فداکاری اور فدا کاری اور کا نتیجہ یہ تھا اس کے لیے ان کی گردنے ہی کیوں نہ کو صدیق کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں دو پیون لگے جوتوں سے مارنے لگا چہرے کو خصوصیت سے نشانہ کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے لیکن دن کے قاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ کا کیا ہوا اس پر بلو تیم نے نے سخت سست کہا ملامت کی اور ان کی ماں ام القیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ پلا دینا جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابو بکر سے کھانے پینے کے لیے سرار کیا لیکن ابو بکر یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ کا کیا ہوا آخر ام القیر نے کہا مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں ابو بکر نے کہا ام جمیل بنت قطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو وہ ام جمیل کے پاس گئی اور بولی ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں کر رہے ہیں ام جمیل نے کہا میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں ام القیر نے کہا بہتر ہے اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئی دیکھا تو ابو بکر انتہائی پڑے تھے پھر قریب ہوئی تو چیخ پڑی اور کہنے لگی جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بد قماش اور کافر قوم ہے مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا ابو بکر نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوئے انہوں نے کہا یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں کہا کوئی بات نہیں بولیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں پوچھا کہاں ہیں کہا ابن کے گھر ہے ابو بکر نے فرمایا اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں اس کے بعد ام القیر اور ام جمیل رکی رہیں جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سیاپا پڑ گیا تو دونوں ابو بکر کو لے کر نکلیں وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابو بکر کو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا دیا محبت جاں سپاری کے کچھ اور بھی نادر واقعات ہم اپنی اس کتاب میں موقع با موقع نقل کریں گے خصوصا جنگ بہت کے واقعات اور حضرت قبیب کے حالات کے زمین میں نمبر تین احساسِ ذمہ داری صحابہ اکرام جانتے تھے کہ یہ مشتق جسے انسان کہا جاتا ہے اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں اور یہ ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور پہلو تہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفری آف ہوں گے اور اس غریس کے بعد خود ان کو اور ساری انسانیت کو جو قصار لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اس قصارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی نمبر چار پر ایمان جب مذکورہ احساس سے ذمہ داری کی تقویت کا باز تھا صحابہ کرام اس بات کا غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی و غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اس کے بعد یا تو نعمتوں و دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی امید و بیم کی حالت میں گزارتے تھے یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات مشقتیں اور تلقیاں ہیج تھیں اس لیے وہ ان مشکلات اور تلقیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے اللہ وس ہی وس ہی اللہ پیشکش رہ